اس کے بعد اللہ تبارک وطالیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کرداری کرجاء النا کم امتم <وَسَطَى> یعنی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے یہ تکون على عال تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو وہ یقونر رسول علیہ شہیدہ اور رسول تم پر گواہ بنے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی اسی طرح اے امت محمدیہ اللہ صاحب السلام ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے چنا اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیام قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکے اللہ سبارک مطالعہ نے یہ جملہ قبلے کے احکام کے عین درمیان نازل فرمایا ہے کہ پہلے بھی قبلے کا ذکر تھا اور بعد میں بھی قبلے کا ذکر آنے والا ہے اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صاحب السلاۃ وسلام کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کزالی کا جالنا کو امتم وسط کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے اسی طرح سے جیسا میں نے ارض کیا اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح دوسری تمام سمتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمیشہ کے لیے کو سمت کوبلا بنا دیا اسی طرح اب اور ساری امتوں کا نظام ختم کر کے ان کی شریعتوں کو بہتر مجموعی منسوخ کر کے اب تمہاری شریعت کو اور نبی کریم سورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ساری دنیا کے لیے لازم کر دیا ہے اور تمہیں ایسے احکام عطا فرمائے ہیں کہ جس کی بنا پر تم معتدل امت کہلانے کی مستحق ہو امتن وسط وسط کے لفظی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بیچوں بیچ یعنی کسی کے بھی این سینٹر میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے اور مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب صلاحت والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی صفت عطا فرمائی ہے اعتدال کی کہ اس کو دیے ہوئے احکام دوسری شریعتوں کے مقابلے میں زیادہ معتدل ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ احکام بھی معتدل ہیں اور اس میں مختلف پہلوؤں کی رعایتیں رکھی گئی ہیں اور دوسری طرف یہ امت پچھلی دوسرے امتوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی معتدل ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علی مساط والسلام کی امتوں میں بعض تو وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نہ صرف تقزیب کی بلکہ ان کی توہین بھی کی بعض اوقات ان کو قتل کرنے تک کا ارتقاب کیا جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو حرمت اور تقدس میں اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا ان کی تعظیم اور تقریم کو اتنا زیادہ بڑھایا اور اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا تو اے امت محمد علیہ صاحب والسلام ہم نے تم کو ایک ایسی معتدل امت بنایا ہے کہ نہ جو افراد میں مبتلا ہے اور نہ تفریض میں مبتلا ہے وہ اپنے پیغمبر کا ضروری احترام بھی پورا کرتی ہے اپنے پیغمبر کو دل و جان سے عزیز رکھتی ہے اپنے پیغمبر کے احکام پر دل و جان سے عمل کرتی ہے لیکن خود اسی پیغمبر نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ لاتارا کہ ایسا میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیس السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے ان کو خدا بنا دیا تھا تو تمہاری جو امت ہے وہ پچھلے لوگوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے معتدل ہے اعتدال کے ساتھ چلنے والی ہے اس میں جو احکام ہیں وہ بھی اتنے معتدل ہیں کہ اس میں ہر پہلو کی رعایت ہے اور کسی پہلو کا حق اس میں فوت نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ یہ قبلہ در حقیقت اس سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا اور اللہ تعالی کے حکم سے ہی بنایا تھا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قبلے کی سمت میں بتاتے خود کوئی تقدس ہے اور قبلے کی سمت میں بذات خود کوئی عظمت ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قبلہ بدل دو تو انہوں نے اقرادہ شروع کر دی لیکن ہم تم سے یہ قبلہ بدلوا کر تمہارا یہ طرز عمل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم اتنی معتدل امت ہو کہ جب حکم آئے گا تو اس وقت تو تم اس حکم کی تعمیل میں جس چیز کو بھی مقدس قرار دیا جائے گا اس کو مقدس قرار دو گے اور جب اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لیا جائے گا کوئی دوسرا حکم لیا, دیا جائے گا تو تم اس حکم کی پیراوی کرو گے نہ تو ان کی طرح ہوگے جو سمتھ کو بتاتے خود مقدس سمجھ بیٹھے ہیں اور نہ ان کی طرح ہوگے جو اللہ تعالیٰ کی, کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے قبلے سے منہ مو موڑتے ہیں اس لحاظ سے بھی تم ایک موصدل الامت ہو اور یہ اعتدال والی امت تمہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے یہ تقون شہدا عالناس تاکہ تم تمام انسانوں کے لئے گواہ بنو تمام انسانوں کے لئے گواہ بننے کے دو معنی ہیں ایک تو اس امت کا دنیا کے اندر دوسرے تمام انسانوں کے سامنے گواہ بننا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت دوسرے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی گواہی دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ پچھلی جو امتیں ہوتی تھیں ان کو اپنی قوم کی حد تک ان کے احکام محدود ہوتے تھے اور اگر کوئی دعوت ہے یا تبلیغ ہے یا تعلیم ہے تو وہ اپنے قوم کی حد تک محدود ہوتی تھی لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے کسی خاص قوم کے لئے نہیں لہذا آپ کی امت کو بھی اس کام کے لیے مقرر فرمایا گیا کہ وہ دوسرے تمام انسانوں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور حق کی گواہی دیں تو دنیا کے اندر تو ان کے حق کی گواہی یہ ہے کہ وہ دنیا تک حق کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ قرارِ قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تم امتن اخرجت لننا کہ تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے واسطے پیدا کی گئی یعنی دوسرے لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور حق کے راستے کی طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی تو دنیا کے اندر ان کی شہادت کا تو یہ مطلب ہے اور آخرت میں, میں بھی یہ دوسرے لوگوں کے لئے گواہ بنیں گے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اگرچہ ہم خود اس پر موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ بھروسہ ہے دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے چنانچہ فرمایا گیا کہ رسول علیہ شہیدہ کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے